عما بابه فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدأ وكل بدأة ظلالة وكل زلالة في المار أعوذ بالله السبيل أليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضريا من ومن اللہ فإن اللہ صريح صداق اللہ مولانا ط تمام قسم کی تعریفات لا شریف خال کائنات مال کے ارض و سما کے لی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کرود و فلام اس ہستی مقدس و مقدس من جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ و اسحادی وبارکہ مسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ کا کہ رب العزت میں جنہیں رحمت کائنات ملا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و صحابی وبارک وسلم کی ذاتیں والا سفار اس کائنات میں امام ہدایت اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجی گئی اور آپ نے اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت سے آشنا کیا اور انہیں اس بات کی خبر دی کہ دنیا کی فلاح اور محبوب اور عالم انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا مدار پر محور اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام سے وابستگی پر ہے اگر دنیا والے اسلام کو جو اللہ کا اس کائنات میں اتارا گیا آخری دین ہے اختیار کر لیں تو ربض الجلال انہیں دنیا میں بھی سر بلند کر دے اور آخرت میں بھی سرفراز کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالی نے اسلام کی صورت میں دین آخر حاصل کیا اور جب اس کی تعلیمات تیئیس برس کے زمانے میں آہستہ آہستہ آسمان سے سرورِ گرامی کو عطا ہو گئی اور آپ نے انہیں دنیا والوں تک پہنچا دیا تو جبری نے امی اس آئے پہ کریمہ کو لے کر نازل ہوئے الما کمل لکم دینکم ممت والی کم نے متی قرآن رضی تو الدین آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اللہ کی نعمتیں تم پر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور رب نے تمہارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات کے طور پر پسند فرما لیا کہ اب آخر زمانہ تک قیام قیامت تک اگر دنیا میں کسی دین کا سکہ چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا اور اسلام وہ دین ہوگا کہ جس کا کوئی ایک شوشہ کوئی ایک گوشہ کوئی ایک کلمہ کوئی ایک حرف بھی کسی مخلوق کا بنایا ہوا اور عطا کیا ہوا نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک ایسا دن ہوگا جو کامل اور مکمل طور پر رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اسی لیے رب عز نے اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا تکمیل تک پہنچا دیا کہ اب اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی طرف سے اس میں ترمیم کی اس میں تبدیلی کی اس میں تغیر کی اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے یہ آخری دین جو رب کے آخری نبی کے ذریعے آخری امت کو عطا کیا گیا اسی نے دنیا میں جاری اور ساری رہنا اور اسی کے اپنانے والوں نے دنیا میں کامیابی اور کامرانی کو اختیار کرنا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا ان ندین آئند اللہ اسلام اللہ کا اگر کوئی نظام ہے تو صرف اسلام ہے اللہ کا نظام اسلام کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور کہا من یب تیر الاسلام دینن فلن یقبل من وہ فلاخرات من الخاطرین اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام حیات کو اختیار کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے آخرت میں بھی خسارے میں کئی ایاد اللہ قومن کا فروبادہ ایمان و شاہدو ان رسول احکم و جا احم الب و اللہ اللہ دل خاص طور پر اس سے بڑا گمراہ کا ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسلام کے ماننے کا اعلان کرتا ہے لیکن جب ماننے کا وقت آتا ہے تو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے نظام کے پیچھے لگ جاتا ہے کئی پیاہ دلّا کو کپارو بادہ ایمان ہند یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اسلام کو ماننے کا اعلان بھی کیا اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں ایک تو وہ ہے جو مانتے ہی نہیں اقرار ہی نہیں کرتے اعلان ہی نہیں کرتے اظہار ہی نہیں کرتے اور ایک وہ ہے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام کو کے کرتے ہیں قرآن کی آیت کئی فیا دلّ کا پروباد ایمانہ اللہ اس قوم کو راہ راست پہ کیسے گامزن کرے جو ایمان لانے کے باوجود کفر کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان رسول حقن و اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس قرآن کی صورت میں روشن دلائل بھی موجود ہے لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کے فرمان کو مانتے ہیں ولہ علاقالمی ایسے لوگوں کے نصیبوں میں ہدایت نہیں دکھی ہے ان کا انجام کیا ہے الا کا جذا ہم انا علائی ہم ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں ان پر خدا کی پھٹکار ہے والملائکہ خدا کے فرشتوں کی پھٹکار ہے ون نا اجمعین چاہے کتنی تالیوں کا اور کتنے تکبر کا اظہار کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا جب بھی انہیں یاد کرتی ہے تو برے الفاظ سے یاد کرتی ہے خالدی رفتی لا لایوخ پکوان العذاب یہ وہ لوگ ہیں کہ مریں گے تو اللہ کی پھٹکار کے ساتھ مریں گے اور قیامت کو جی اٹھیں گے تو خدا کی لولت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی اللہ لذیل تاب ابل والا تو ان اللہ خرحیم ہاں اگر کسی کو توفیق مل گئی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اس کی بات دوسری ہے ہم نے پچھلے جمعے سے پیش کر کے چار خطبات جمعہ میں صرف کسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ لوگوں تمہاری فلاح تمہاری بہبود تمہاری ترقی تمہارا عروج تمہاری کامیابی تمہاری کامرانی صرف اس چیز پہ ہے کہ تم رب کے دین سے وابستہ اور پیوستہ ہو جاؤ اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے تو اسلام والا اسلام کو نازل کرنے والا اسلام کو تمہاری ہدایت کے لیے اتارنے والا اسلام کو تمہارے لیے نظام بنانے والا اسلام کو تمہارے لیے ضابطہ حیات قرار دینے والا تم کو چھوڑ دے گا اور جس کو رب چھوڑ دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو پناہ نہیں دے سکتی پنا اگر ملتی ہے جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حق میں بندا نواز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حق میں بندہ نواز میں اگر انسانیت کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں ہے اور جس سے رب روٹ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے پناہ نہیں دے سکتی ہم نے اس بنیادی حقیقت کو ان چار خطبات جمعہ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و فوز کا معیار صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے امتحان آتے ہیں آزمائشیں آتی ہیں کوٹھالی سے گزرنا پڑتا ہے کسوٹی پہ پورا اترنا پڑتا ہے لیکن جب آدمی ان کٹنائیوں سے گزر جائے اور سرامت ساحل پہ پہنچ جائے تو یاد رکھیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے یہ وہ آدمی ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ اس پہ راضی ہے اور اللہ اس کو جنت عطا کر کے اس کو اپنے اوپر راضی کرے گا یہ وقت لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں اگر ایمان کا اسلام کا دعویٰ کروں گا مجھ پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی قرآن میں بابا سے پلند کہا گیا السلام نیم حا سے بنناس ان یترکو ان یق آ منا و حملہ یوفتن ولا قد پتن من قبلہم فلیعلمن اللہ یا من ولیعلمن سبقو ولا لوگو یہ شہادت میں الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلم ہونا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام کا دعویٰ کر کے ایمان کا اعلان کر کے تم پہ کوئی آزمائش نہ آئے گی آ حسم انا انت ان یقولوں ان آمنات نہ لا لون تم نے یہ جانا کہ ایمان کا اعلان کافی اسلام کا دعویٰ کافی ملاقت پتنگ میں لگی نمین پبلک ہم نے تم میں سے پہلوں کو بھی آپ ان کو دہستی ہوئی چتاؤں میں پکوایا گیا ان کو آگ کے گھڑوں میں اتارا گیا ان کو آروں کے ساتھ چیرا گیا ان کے جسموں میں میخیں گاڑی گئی سروں پر کلاڑے چلائے گئے انہیں ہر طرف سے مخالفتوں مخاسمتوں سے پالا پڑا لیکن پھر انہوں نے کہا کائنات بدل جائے بدل جائے ایمان نہیں بدلے گا فلا یا رن و اللہ اللہ بھی ولا یا رمن ملکا انہوں نے آنکھ سے گزر کر اپنے آپ کو کندن ثابت کیا ایمان کا ثبوت فراہم کیا تب اللہ کی رضا ان پہ نہ کرو تم یہ سمجھ سکتے ہو تمہیں کوئی کچھ نہ کہے تانا نہ دے گالی نہ دے پتھر نہ پہکے برا نہ کہے دشنم تراضی نہ کرے زبان ترازی نہ کرے الزام تراشی نہ کرے تم نے یہ کیسے جانا غلط فتن الزین ان کا کچھ فل عالم و اللہ صدق محمد الرسول الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی زندگیوں کو دیکھ لو اگر پہلی امتوں کے واقعات تمہاری نظروں سے اوجل ہیں جانے دو ان کو دیکھو جو رسول اکرم پر ایمان لا کمزور ناطوان ضعیف بے کس بے بس ایمان کا اعلان کیا ہر طرف سے مصیبتوں کی جلغار ہو گئی زبان سے بات نکلی آپ نے جس طرح کے منتظر کھڑی ہے لیکن پائیں سبس میں لفظ نئے ان میں بلال بھی تھا سہیب بھی تھا سلمان بھی تھا ابار بھی تھے یاسر بھی تھے جا بھی تھی سمیہ بھی تھی خبیب بھی تھے لیکن سب کا ایک ہی اعلان تھا کہ جسم سے جان الگ ہو سکتی ہے دل سے ایمان الگ نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اسلام کے لیے کیا کیا کریں لوگوں سوچو ایک زمانہ تھا اسلام کا نام لینا مشکل اطوبر تھا اسلام کا نام لینا بڑی بات جو اسلام لے کے آیا ہے اس سے ملنا مشکل تھا اس سے گفتگو کرنا وشواس تھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی چوکھٹ سے لگے کھڑے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ایک دوسرے شہر کا دور کی بستی کا آدمی آتا ہے نبی سے قرآن سنتا ہے پیچھے کھڑا ہوئے سامنے نہیں آیا دل پہ قرانی آیات نے اثر کیا دل پگل گیا جی چاہا کہ رسول کی بارگاہ میں حاصل ہو اس سے سوال کرے ڈر گیا کوئی دیکھ نہ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خلاف اب سے فارغ ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے یہ دیوانوار نبی کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی موقع ملے میں آقا سے بات کروں قرآن سنوں اسلام کے متعلق پوچھوں پلٹتا ہے دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے رخصت ہو چکی جانتا نہیں اجنبی پردیسی غریب و دیار دور سے آیا ہوا کہ آپ کا گھر کہاں ہے آپ کہاں رہتے ہیں کہاں آپ گئے ہیں پوچھتا ہے لوگ گورتے ہیں خاموش ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اسے بچہ سمجھ کے پوچھتا ہے خوبصورت انسان یہاں ایک اندیخی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا خوبصورت چہرے والا جس کی پہشانی کو دیکھ کے چاند شرماتا تھا جانتے ہو اس کا نام کیا ہے چھوٹا سا بچہ اس کی بات سنتا ہے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لیتا کہتا ہے کہ نہیں زور سے نہ لو کسی کو پتا نہ چل جائے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہیے پیے کان قریب پیے کہا اس کا نام کیا ہے کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے کہا وہ کہاں رہتا ہے کہا تم کیوں پوچھتے ہو کہا میرا جی اس کو ملنے کو چاہتا ہے کہا اس کو ملنا بہت دشوار ہے کہا تم اس کا گھر جانو کہا جانتا تو ہوں لیکن کیسے تم کو لے کے وہاں پہنچوں اگر کسی نے راستے میں کچھ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا اتنا مشکل اتنا بڑا وقت اتنے ناخشکوار حالات اتنے نامواقف ضرور ایسا وقت بھی آیا ہے لوگوں پر کہ اسلام قبول کرنا تو بڑی بات ہے اسلام کا نام لینا بڑی بات تھی اسلام لانے والے کا پتا, پتا پوچھنا مشکل کام تھا چھوٹا سا بچہ اس آدمی کے اسرار کو دیکھتا ہے کیا لگا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ اور اس طرح آؤ کہ کسی کو پتا نہ چلے تم میرے ساتھ چل رہے ہو اتنی کٹنائی سے گزرنا اتنے مشکلات کو طے کرنا اتنی مصیبتوں سے نبی تک پہنچنا کا اس طرح چلو. کسی کو پتا نہ چلے کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو اور اگر کوئی شخص دیکھ لے تو میں جوتی کے درست کرنے کے بہانے رک جاؤں گا تو سیدھا چلتے جانا آمی. کہ کوئی بھونک بھی نہ سکے کہ میں تجھ کو کہیں لیے جا رہا اس طرح سے چھپتے چھپاتے مکہ کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے رحمت کائنات کے دروازے پہ جا کے بچہ کھڑا کرتا ہے دستک ہوتی ہے حضور اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے بچہ آواز دیتا ہے آقا میں آپ کا بیٹا علی ہوں فرمایا علی کیوں آئے ہو کہا یا رسول اللہ ایک پردیسی آیا ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے آپ اندر سے باہر کشید لائے فرمایا تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام ابوظر ہے کہاں کہاں سے آئے ہو کہا مدینے کے پار ایک بستی ہے شام کی راہ میں وہاں سے آیا ہوں کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو کہا قبیلہ نہ ہی پوچھئے تو اچھی بات ہے فرمایا کیوں کیا بات ہے کہا میرا قبیلہ برائی میں بڑا بدنام ہے کہا نام کیا ہے کہا بنو منویشار سے تعلق رکھتا ہوں فرمایا کس لیے آئے ہو کہا آپ کوئی اندیکھی کلام تلاوت کر رہے تھے ڈابا میں میں نے اس کو سنا میرا جی کھچ کیا ہے آپ مجھے بھی سنائیے کیا پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ابو ذر وہ کلام بڑی مشکل اور اس کا سننا بہت بڑی ذمہ داری کہا مجھ کو سنا دیجیے کہ جب سے سنی ہے دل اپنے قابو میں نہیں اسی لیے آیا ہوں امام کائنات نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی ابھی آپ نے ان آیات کی تلاوت کو ختم نہیں کیا کہ نظر مبارک اٹھائی تو دیکھا اس پردیسی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس نے کہا یہ کیا ہے جو تم نے پڑھا ہے آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس نے مجھ پہ اتارا ہے اس نے کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں اسلام لے آؤ اللہ تمہاری دنیا کو بھی سردار دے گا آخرت کو بھی سدھار دے گا کہا تو پھر مجھ کو بھی اسلام میں داخل کر لیجیے نبی نے نگاہ اٹھائی فرمایا یہ جذباتی بات نہیں ہے بہت مشکل کام ہے تم آئے ہو تم نے قرآن سنا ہے تیرے دل کا آئنا صاف ہے اس پہ رب کے کلام نے اثر کیا ہے لیکن کچھ دن کے لیے سوچ لو کہ اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو صاف مصیبتوں کو دعوت بھی دیتا ہے آسان بات نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے اس نے کہا اس کلام کی مٹھاس نے میرے دل کو وہ چسکا لگا دیا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرنا گوارا ہے فرمایا سن لو جان لو پرکھ لو دیکھ لو اس نے کہا میں جب آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو فیصلہ کر کے روانہ ہوا تھا آپ مجھ کو داخل کر آپ نے دوبارہ کہا سیبارہ کہا اس کے جذبے کو اس کے جذب کو اس کے قید کو اس کی کیفیت دیکھا ہاتھ پڑایا اسے اسلام کی دعوت دی اسے اسلام سے آراستہ و پہ کیا فرمایا اب چپکے سے نکل جاؤ کسی کو پتا نہ چلے کہ تو مجھ کو ملا ہے لیکن اب اس کے دل کی کیفی یاد چکی ہے ٹھیک ہے گلی میں قدم رکھا سوچا کہ گھر چلا جاؤ لیکن وہ کلمہ جو ابھی نبی سے پڑھ کے آیا ہے اس کی لذت نے اس طرح مشہور کر رکھا ہے کہ گھر کی طرف قدم نہیں اٹھتے کا اللہ کی طرف قدم اٹھ جاتے ہیں چاہے زم کے قریب پہنچا اس کی منڈیر پہ کھڑا ہوا مکہ کے مشرقوں کو دیکھا انہیں اپنے پاس بلایا کہا لوگوں اسلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہبا توبہ توبہ اس کا نام نہ لو اتنی بڑی ہوئی بات کہاں پھر سن لو کہ اتنی اشاد اللہ الہ الا اللہ ومن محمد البد ہو کہ جس اسلام کو تم ٹکرا دے اور اس کے اپنانے والوں کو تم ڈراتے ہو میں اس اسلام کو اختیار کر چکا ہوں ابھی زبان سے کلمہ نہیں نکلا ہے لوگ پل پڑے حدیث پاک میں آیا ہے اتنا مارا اتنا مارا کہ سارے جسم سے لہو بہنے لگا اور مسجد حرام کی پانچ زمین ان کے خون سے تربتر ہو گئی بے ہوش ہو کر گر پڑے حضور کے چچا بات ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے جلدی سے آگے بڑھے انہیں روکو کہو اسے مت مارو یہ بہت بڑے قبیلے کا فرق شام کے راستے میں آباد اگر یہ مر گیا تو اس کی قوم تمہارے قابلوں کو شام کی طرف نہ جانے دے گی مشکل سے چھڑایا پہ ڈالا گھر لے گئے زخموں پہ مرہم رکھا ٹھاہے رکھے ہوش دلایا ہوش میں آئے پوچھا تجھ کو کیا ہوا ہے کہا کیوں کیا بات ہے کہا کیوں جو مکہ کے مشرموں کے سامنے خدا واحد کی توحید کا اظہار کیا محمد کی رسالت کا اظہار کیا تجھ کو کیا پڑی اس نے کہا کہ مجھ کو اس کلمے میں لذت اتنی آئی کہ میں نے کہا ساری کائنات کو اس لذت سے آشنا کر دوں کہا تک نہیں جانتی دنیا دشمن گھر میں رکھا رات بھر ان کی خدمت کی صبح ان کا علاج کیا شام کو کہا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ پھر گھر کی طرف چلے دل نے کہا بھاگ کے جا رہا ہے مار چڑ کر پھر کعبے میں پہنچے پھر کلمہ ایک کا اعلان کیا پھر مار پڑی پھر بے ہوش کہا کیسے آئے ہو کہا تجھے اس نے بلایا ہے جس نے تجھے اسلام سے آراستہ کیا تھا آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہا پھر نبی کی زیارت ہوگی پھر رسول کا دیدار ہوگا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 کہا یا رسول اللہ اگر وہ ظلم سے بات نہیں آتے تھے میں اسلام کے اظہار سے بات کیسے آ جاتا آکا نے کہا